ہلکا الكافرون تم کہہ دو کہ اے حق کا انکار کرنے والو لا اعبد ما تعبدون میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو ل تم عابدون ما اعبد اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں ولا أنا عابد ما عبدتم اور نہ میں آئندہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو ولا ما اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں لکم دینو دین تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین